السّلام علیکم حضرت بہت شکریہ آپ نے یاد رکھا ہے اس ناچیز کو ہمارے ایک دوست ہیں وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ہنڈی کا کاروبار ہے یہ کرنا یا اس کے ذریعے پیسے بھجوانا اس کا شرع طور پر یہ جائز ہے یا کہ ناجائز ہے برائے مہربانی جواب فرمائیے ہنڈی کے بارے میں بھائی یہ ہے کہ ملک کے قانون کی تو خلاور بھی ہوتی ہے شری طور پر یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے کی قیمت جتنی چاہیں دے سکتے ہیں چونکہ یہ سونا نہیں ہے چاندی نہیں ہے اور چاندی کے بدلے چاندی سونے کے بدلے سونا بدلنا زیادتی میں مکرو ہے روپیہ کی قیمت تو آپ دیکھتے ہیں کبھی کم کبھی زیادہ اور ایک شخص سے کم دوسرے سے زیادہ تو اس لحاظ سے بعض نے اس کو جائز جائزہ دیا ہے آپ کی اپنی دولت ہے روپیہ ہے آپ جتنی قیمت آپ کو ملتی ہے اور اس میں آسانی ہے تو آپ اس کو بھیج سکتے ہیں اگر اگرچہ کچھ علماء محتاج جو ہیں وہ اس کے خلاف بھی ہیں تو عام طور پہ یہی ہے شریع مسئلہ جیسا کہ رحمتہ اللہ تعالی عہد نے اپنی کتاب کفل الفقیر نے لکھا کہ یہ جو نوٹ روپے کا ہے اس کو آپ سو روپئے سے بھیج سکتے ہیں دو روپے سے بھیج سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو ہندی کا بھی یہی ہے تو بینک سے آپ کو کم مل رہے ہیں ہوںڈی والے زیادہ دے رہے ہیں یا ایک بینک زیادہ دے رہا ہے تو آپ کی اپنی مرضی ہے جس سے آپ کو زیادہ فائدہ محسوس ہوتا ہے وہاں آپ اس کو دے سکتے ہیں جی